کھانے کی تاثیر ایک شخص نے کہا میں نر جانوروں کا گوشت کھا کھا کر بیل کی طرح ہو گیا ہوں دوسرے نے کہا عجیب بات ہے کہ میں سالہ سال سے مچھلی کا گوشت کھا رہا ہوں مگر پھر بھی پانی میں ایک میٹر تک نہیں تیر سکتا